اور پھر فرماتے ہیں فلم تفالو سو اگر تم نہ کر سکو اس چیز کو یہ یہ ترجمہ کیا گیا کہ اگر تم نہیں کر سکے اس چیز کو یعنی اب تک تم اس بات کو نہیں کر سکے ہم نے کہا ایک قرآن لے تب نہیں لا سکے ہم نے کہا دس سورتیں لے تب تم نہیں لا سکے اب ہم کہتے ہیں ایک سورت لے آؤ تب تم نہیں لا سکے تو یہ تو اب تک کا حال ہے نا ہم تمہیں بتائیں ولن فالو مستقبل میں بھی ہر رز تم ایسے نہیں کر سکو یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ساری انسانیت کو اور سارے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی کہ قیامت تک تم سارے زور لگا لو اور چالیس برس تک ایک بچہ لے لو جس نے نہ پڑھاؤ اور اکتالیسویں برس پھر یک کہ ایسا کلام پڑھنا شروع کر دے لے آؤ کیسی عقلی دلیل یہ ہے خدا کا کلام یہ ہے خدا کی طرف سے جب دلائل آتے ہیں تو ایسے ٹھوس دلائل ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کا رد نہیں کر سکتا یہ وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ میرا پر تو وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں انہوں نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے فاقی بھی حامن المغرب تو تم مغرب سے لے آتھ کی ہاتھ بات ہے سامنے سامنے کی بات ہے یہ چیز ہے اس لیے اس سے ایک بات یہ بتا چلتی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی آدمی شریعت پہ دلائل قائم کرتا ہے یاد رکھو اخلاص شرط ہے صحیح دلائل کا ہونا شرط ہے اور وہ مناظرہ کرتا ہے تو اسے سے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا مناظرے سے یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہوا کرتا ہے خدا اپنی پناہ میں رکھے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو خام خاتنگ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں حقیقت کسی انسان میں اخلاص ہو عیسائیت ہے یہودیت ہے اس کے مقابلے میں وہ واقعی خدا کی حقانیت کے اور اسلام کے شریعت کے حق ہونے کے دلائل پہ بات کرے طبیعت میں اس کی راستی ہو اور مخاطب کے لیے دعا بھی کرتا ہو کہ اللہ ان دلائل سے اسے دین کی سمجھ دے دے اتنا مخلص ہو تو یہ کام عبادت ہے اللہ تعالی نے یہ سامنے رکھا ہے کہ چیلنج کیا ہے بلند تف تم ہرگز اس کام کو نہیں کر سکو گی اور یہی چیز وہاں بھی آئی ہے اللہ نے فرمایا انسان اور جنات بنی اسرائیل میں فرمایا سب مل جائے تم ہرگز نہیں کر سکو گے اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا مشرق سے رب سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے لیا تو صاف وا سے ہو گئی نا بات پرانے بزرگوں میں بڑا اخلاص تھا اسی لیے وہ ہندوؤں سے عیسائیوں سے یہودیوں سے جو مناظرے کرتے تھے تو بعض اوقات ایسی بات کرتے تھے جس سے دوسرا بالکل شرمندہ ہو جاتا تھا شرمندہ تو ہو نہیں ہے جب بات حق کی ہوگی اور اس کی توڑ نہیں ہو سکے گا میرٹ میں ایک ہندو تھا برہمن اور مسلمانوں کا اس نے گویا ناتکا بند کر رکھا تھا سارے شہر میں ہوگی کوئی آج سے ستر اسی برس قبل کی بات سارے شہر میں ہر ایک کو جا جا کے مسجدوں میں چیلنج کرتا تھا کہ ارے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو آؤ اسلام کے لیے میرے ساتھ بحث کر لو تو جب میرٹ والے تنگ آئے تو انہوں نے سہارنپور گئے ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور کا حضرت ہندو برہمن ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے شدید اعتراض کرتا ہے اور عربی کی ہماری کتابیں ان کا حوالہ دیتا ہے تو کیا کریں مسلمان بڑے پریشان ہیں اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی آ کے بحث کرے تو حضرت ماخلی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں موا اللہ صاحب کو بھیجا اور موا اسرد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف پڑھتے تھے حضرت کے پاس اور داڑھی مونہ چبھی نہیں آئی تھی بالکل یعنی بالکل ابھی نوجوانی کی ابتدا ہی آغاز تھا تو فرمایا اس لڑکے کو لے جاؤ اور اس برہمن سے بات کراؤ وہاں اسد اللہ صاحب جب میرٹ پہنچے تو مسلمان جو نہیں گئے تھے انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دے لی کہ یہ لڑکا کیا مقابلہ کرے گا اس برہمن سے وہ تو گھاگ ہے تو انہوں نے کہا رہے اس کو نہ بٹھاؤ اس برہمن کے سامنے وہ تو بڑا پرانا ماہر ہے ان چیزوں کا اور یہ لڑکا جواب نہ دے سکا تو اسلام بدنام ہوگا اور ہم ہار جائیں گے لیکن جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت نے بھیجا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی بھیجا ہوگا ہونے دو اللہ کے قبضے میں ہیں اختیار اللہ کا ہے کیا ہونا ہے تو ہے سمجھنے کی بات ہم اس کی تشریح کر بھی نہیں سکتے تو جب مناظرہ شروع ہوا تو تھوڑی دیر تو بات چیت ہوئی پھر وہ براہمن بولا اور کہندگا اب لونڈے تیری کیا اوقات ہے جہاں تج جیسے تو بڑوں بڑوں کو ہم نے نیچا دکھا دیا تو مورانا کو اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی میز پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے گے واہ واہ جی بہت اچھی بات کی ہم تو سب سے پہلے آپ کا نیچا دیکھیں گے پھر بات کریں گے آپ نے تو بڑوں بڑوں کو نیچا دکھایا ہم تو چھوٹے ہیں ہمیں بھی نیچا دکھا دیجیے جب چند مرتبہ انہوں نے یہ بات کی تو لوگ ہس ہس کے پاگل ہو رہے تھے برہمن کو سمجھ آئی تو تھوڑی دیر بعد میری جان چھوڑو میں تم سے بہت نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم نیچا دیکھیں گے آپ جو بار بار کہہ رہے تھے نیچا دکھا دو تو نیچے سے دیکھ کے پھر آگے کو بات چلے تو مناظرے کی باتیں ہوتی ایسی ہی ہیں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہوتا یوں ہی ہے لیکن جس انسان کی طبیعت میں اخلاص ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور وہ چاہے کہ خدا کے دین کو غالب کرے اور لوگوں کو جواب دے کہ بھی یہ کیا فضول بک وقت کی باتیں ہیں اور لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو اس انسان کا اللہ کے یہاں اجر ہے اور اس کی ثبوت اس آیت سے ہے کہ اللہ نے فرما ولن تفالو ہرگز تم یہ نہیں کر سکو گے تو فتح کنار پھر دیکھو فا جو آیا ہے نا اس کا مطلب ہے سو اردو والا سو بس ایسے کرو بچو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے اللہ کی وہ کودا جس کا ایندھناس انسان ہوں گے پل ہجارہ اور پتھر ہوں گے وہ آگ اس کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کو ڈال کے اور وہ آگ اس کو بھڑکایا جائے گا پتھروں کو ڈال کے تم اپنے آپ کو بچاؤ ہجارہ سے مراد پتھر مفسرین کہتے ہیں وہ بت اور پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ ڈال دیے جائیں گے تو جب دیکھیں گے کہ اپنے گھر میں اسی بت کو تو رکھ کے پوچھتے تھے اپنے محلے کے مند... کا جو مندر بنا ہوا تھا اس میں یہی بت تو تھا اور وہی وہ جلے گا اور اسی سے آگ بڑکے گی تو کیسی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کل تک جن کی عبادت کرتے رہے آج انہی کے ذریعے ہمیں عذاب مل گا اس کی تائید کہ یہ وہی پتھر ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے سورہ انبیاء سے بھی ہوتی ہے سترویں پارے میں آپ دیکھیے سورہ انبیاء ہے وہ اس جگہ سے حل ہو جاتی ہے اگر یاد رہے گا اس موقع پہ تو اس آیت کی پھر تشریح نہیں ہوگی بس یہاں سے حل ہو جائے گی سترویں پارے میں سورہ انبیاء ہے اس میں یہ بات آئی ہے <coughs> سترواں پارہ سورہ ای انبیاء آج نمبر اٹھانوے نائنٹی ایٹ سورت کا نمبر ہے اکیس ملیج پارہ سورہ ای انبیاء آج نمبر اٹھانوے اللہ تعالی نے فرمایا ان اے و بلا شبہ تم لوگ و ماتا و دون امدون اللہ اور جن جن کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ حسب و جہنم یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں اب عبادت تو اللہ کے علاوہ آپ نے پڑھا تھا کہ بہت بہت اللہ کے اچھے بندوں کی بھی کی گئی تو یہ آیت ان کے متعلق تو نہیں ہو سکتی تو پھر لام محالہ وہ درخت اور وہ پتھر اور وہ بے جان چیزیں جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی تھی اللہ نے فرمایا حسب جہنم وہ جہنم کا ایندھن ہے انتم تم لا اور تم یقیناً اس جہنم میں وارد ہوگے تم بھی جا کر اس کو دیکھو گے یہ ان مشرقین سے اللہ نے تخاطب کیا ہے مخاطب ہیں جو مشرقین ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے اور وہاں جا کر کیا ہوگا لو ہا الی حتن وہاں جا کر حسرت ہوگی شرک کرنے والوں کو کہ اے لوکانہ الاطن اگر یہ ہمارے خدا ہوتے ما وردوہا تو یہ کبھی بھی نہ آتے اس میں جہنم بکل فیح خالدون اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے دلیل اس کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ دیکھو وقود وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اوعدت لل کافرین اور وہ آگ بنائی گئی ہے کافروں کے واسطے یہ لل کافرین جو ہے نا کہ کافروں کے لیے اور او عدت کا لفظ یہ بتاتا ہے اس سے ثابت کیا ہے مفسرین نے کہ وہ کہتے ہیں اوت کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ کافروں کے لیے جہنم ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے جہنم کو بنایا ہی اس لیے فرمایا کہ او ادت القافل یہ جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے مسلمانوں کے لیے نہیں جو مسلمان اپنے گناہوں سے شامت اعمال سے اور کسی وجہ سے جائے گا بھی وہ نکال لیا جائے گا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ انسان بنے تہذیب اختیار کر لے کسی اسٹوڈینٹ کو کسی طالب کو سزا دے دیتے ہیں وہ اسی لیے ہوتی کہ سزا اصل دینا مقصد نہیں اس نے جو غلطی کی ہے بس اس کا خمیازہ بھگتے